الحمد والسلام علی اما بعد من الرحمن والسلام يا رسول اللہ الله حبیب اللہ صلاح يا سلام الله وعلى نبی اللہ يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و سحبی وبارک وسلم جنت کا باغ یا دوزہ کا گھڑا یہ سلسلے کا نام ہے اور قبر جو ہے یہ یا تو کسی کے لیے جنت کا باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے چنانچہ ترمیزی شریف حدیث نمبر 2468 ہمارے آقا صلی اللہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے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 اور اس کے بعد اس کو فوراً بند کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور قبر کا معاملہ کیسا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے تو قبر کے کنارے پر آپ تشریف فرما ہوئے اور میرے آکا علی سلاد اسلام نے اشک باری فرمائے یعنی آپ روئے اس قدر روئے کہ مٹی بھگ گئی پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو یعنی قبر کے لیے تیاری کرو اللہ اکبر اعلی حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پانچ ہوتا ہے نا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 یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے حضرت عبداللہ ابن اس رحمۃ اللہ تعالیٰ راض الریاسی میں آپ نے ایک شکایت نقل کی سنی اور ایمان تازہ کیجئے اور نیک اعمال کی بجا آوری میں کوشش کیجئے ایک ولی کا واقعہ آپ نے لکھا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے قبر والوں کے مراتب دکھا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 پھر قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس فاجر کافر شخص کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اس اللہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائی پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اللہ عز و جل اس پر ستر اشدہ مقرر فرما دیتا ہے جو بڑا سانپ ہے اس کو اشدہ کہتے اور وہ سانپ کیسے ہیں جو ستر مقرر کیے جاتے ہیں اگر ان میں کوئی ایک بھی زمین پر پھونکار دے پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک کچھ بھی نہ گئے وہ اجدہ اس مردے کو قیامت تک ڈستے رہیں گے استقفر اللہ استقفر اللہ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 مجری کی قبر دو کا گڑھا مجری مو کی قبر دو زخ کا گڑھا اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اور موت آسان فرمائے عافیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے آمین بجاہ نبی جلمی صلی اللہ تعالی علیہ